شہید اسلام خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل شہید اللہ زین آمنو امر مسلح یعنی نماز کا بیان بھائی احکامات کے اندر پھر امور مسلح آتے ہیں نہیں یہ امر مسلح ہے نماز کا بیان اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے والے ہو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ شراب کی حرمت آہستہ آہستہ ہوئی ہے پہلے نا کا اظہار کیا گیا تھا کہ تتا خدوں میں نوسا کروں ارس خان پھر کہا گیا تھا کہ اس کے اندر نفے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں لیکن نقصانات کیا ہیں زیادہ ہیں نفع تھوڑے ہیں پھر یہ کہا گیا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیو نشہ ہو جاتا ہے تو پتہ تو چلے کیا پڑھ رہے ہو ایسا نہ ہو کہ لا آب کی بجائے کیا آب پڑھنا شروع کر دو جیسے حضرت عبد عبدالرحمٰن بین اور نے پڑھا تھا اس کے بعد آخری آت وہی ہے نملخہ مروال میں شروع یہ تحقیق پہلے ہو چکی ہے یا نہیں نہ قریب جاؤ نماز کے درحالے کے تم نشے والے ہو یہاں تک جانو تم جو کہتے ہو ولا جنوبان اور نہ قریب جاؤ نماز کے جنوب کی حالت میں جنوب کی حالت میں بھی نہ جاؤ یہ درمیان میں چھوڑ دو اللہ آبیری آب صبیر کو چھوڑ دو اور نہ جنوب کی حالت میں جاؤ حتیٰ طاقتہ سلو یہاں تاکہ رسر کرو تو حتیٰ طاقتہ سلیو کا تعلق اس کے ساتھ ہے بھائی جنوب کے ساتھ ہے یا آبیری آب سبیر کے ساتھ ہے آج بھی حسل اور کرتا ہے جب جنوب ہوتا ہے اور نہ حالات جنب میں جاؤ یہاں تک کہ کرو اب پیچھے لاوٹاؤ اللہ آ میری صبیر مگر درا حال کے تم مسافر ہو مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے مسافر کا حکم آپ سفر پہ ہیں جنب ہو گیا پانی نہیں ملتا تو کیا کرو گے تو کرو گے حکم آگے آ رہا ہے مگر درا حالے کے مسافر ہو اس کا حکم آگے ہے پر میں بہن کن تو مرض اور اگر ہو تم بیمار اور پانی کو استعمال کرو تو کیا ہے مضر ہے اوالا سا فرن یا کس کے اندر ہو سفر کے اندر ہو آگے او بمان واؤ ہے ہو سفر کے اندر اور آتا ہے ایک تم میں سے پیشاب پہانے کو یا ہاتھ لگاتے ہو تم کس کو اور تم کو ہم بستری کرتے ہو سفر میں ہو ہم بستری کرتے ہو یا پیشاب پہن کرتے ہو بس نہیں پاتے کس کو پانی کو تو مسافر کا حکم آ گیا نہیں تو کیا کرو فتعمن سعیدان طیبہ اجازت تیمم بس کشت کرو تم مٹی پاپا امام ابو ابونی فرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح سے مراد ہے جن سے عرض کیا جن سے عرض تیم ہو سکتا ہے بعض حضرات کہتے ہیں صرف مٹی سے بعض کہتے ہیں مٹی اور ریت سے اب جن سے عرض کی دلیل لکھو سعید پر حاشا لکھو واج حل ارض سعید سے مراد صرف مٹی نہیں کیا مراد ہے واجح العرض جن سے زمین بخاری جلد نمبر دو صفحہ چھ سو انسٹھ بخاری جلد نمبر دو صفحہ چھ سو میں بخاری پڑھا رہا تھا تو یہ آ میں نے کہا یہ تو ہماری دلیل آ ہے اور پھر وہ لکھ دیا کاست کرو تم سعید طیب کا پم تیمم پہلے اجازت تیم تھی اب کیا ہے مسا کرو تم اپنے منہوں کا اور اپنے ہاتھوں کا دو ضربوں کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں مجبوری ہے تو مٹی آپ کے لیے متحر بن گئی پہرے سے بھی یہود کے کبائے چلے آ رہے تھے درمیان میں مومنین کے لیے تمبی تھیں اب پھر وہ یہود کی بات ہے جی کبائے یہود کیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف ان لوگوں کے جو دیئے گئے ہیں ایک حصہ کتاب کا ایک حصہ کیوں کہا کہ کتاب بہت سی بدل دی نا یشتر ان زلالتا مرض نمبر ایک زلال پہلی مرض ان کی یہ ہے کہ خود گمراہ ہیں خرید کرتے ہیں گمراہی کو ان تزل الصبیر یہ مرض نمبر کیا ہے دو ہے جلال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 اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساد اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار وامن اللہ دزین احادو <تصفيق> یہ مرض نمبر تین تحریف پہلی مرض زلال دوسری زلال تیسری کہہ جی تحریف تحریف لفظی بھی کرتے ہیں مانوی بھی, بھی کرتے ہیں تحریف لفظی تو ایسے لفظ بدل دیا ٹھیک ہے نا ہاں نے یعنی کتاب تورات کے اندر اپنی طرف سے لفظ گزار دیے اور تاری مانوی ہے کہ مانا خراب کیا ہمارے پاس ہی ایک آدمی تھا بدتی مولوی تھا اس سے پوچھا گیا کہ قبروں کو بوسہ دینا جائز ہے ہاں ہا جائز ہے دلیل کہنے کا قرآن میں ہے وائزل قبور و بو سیرات قبروں کو بوسا دو ٹھیک ہے یہ <laughs> ہے بدباشی ہے کیا ہے <laughs> اور میرے پاس کبھی کبھی سلام بھی دیتا تھا ہے کیا کہلام کہتا دعا بھی کیا کرو معنی غلط کرتا ہے کبور ہو بو سیرا کو بوسا دو انائے تو گیارہویں گیارہ ستارے جو دیکھے ہے یہ تعریف مانوی ہے یا نہیں ہے نمبر تین تحریح. ان لوگوں سے جو یہودی ہیں وہ پھیرتے ہیں کلموں کو اپنے ٹھکانوں سے کلموں کو اپنے ٹھکانوں سے پھیرتے ہیں ایک لفظ کسی جگہ کو دوسری جگہ لے دیا اس کا دوسرا اور مثال طور لا تک رب السلا تو انتم سکارا کو چھوڑ دو کسی اور جگہ لگا دو ادھر کیا ہوگا بات پر ہوئی نہیں قریبی نہ جاؤ تو کتنا غلط معنی ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں یعنی خود بھی منافق کہیں دو رخ آدمی ہیں اور کالماد بھی ایسے بولتے ہیں کہ وہ کالے بھی ذل و جہین ہیں کالماد بھی کہیں دو رخ کالمات ان میں تعریف بھی سمجھ جاتی ہے اور توہین بھی سمجھ جاتی ہے اس کی میں ایک مثال دوں یہ حضرت کا لفظ ہے نا حضرت کا لفظ یہ لہجہ تعریف کا بھی ہے اس کا اور توہین کی بھی ہے کہتے ہیں جی حضرت صاحب تشریف لائے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نا اور گھر جوں کر حضرت حضرت تو کیا ہے توہین پلا آدمی جی حضرت ہے ہاں دیکھو لفظ ایک ہی لیکن ایک جگہ حضرت بزرگ ہے دوسری جگہ حضرت بدماش ہے حضرت ہے تو اس طرح وہ بھی ذل و جائن کل میں بولتے تھے سمجھے دیکھو جی اور کہتے ہیں ونا واسینا سنا ہم نے اور بے فرمانی کی ہم نے اس کا ایک معنی اچھا ہے ایک معنی کیا ہے اچھا معنی کیا ہے کہ اے حضرت ہم نے آپ کی بات سنی بآسینہ غیر آتا. کیا؟ تیرے غیر کی بے فرمانی یہ معنی کیا ہے صحیح ہے اور اگر یوں ہو تیری بات سنی ظاہر اور بے فرمانی کی دل سے یہ معنی کیا ہے برا غلط ہے آگے وس ماں مسم اور سن تو نہ سنایا جائے تو اے محبوب خدا اچھی باتیں سن ہماری بات سن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 لہ جائے توقیر کی طرف پھیر کے زہران زبانوں کو لہ جائے توقیر کی طرف پھیر کے زہران زہران کہتے تھے کہ ہم توقیر کر رہے ہیں عزت زبانوں کو لہ جائے توقیر کی طرف پھیر کر زہران بان فدین اس کے نیچے کہا لکھو بات اور بات نہ دین میں تانا لگاتے تھے اور تانا لگانا دین میں بات نلا ون ہم کارو سمی تلقین ادب اب ان کو ادب کی تلقین کی گئی تلقین ادب یہ ہے کہ اگر تاکہ وہ کہتے سمینا بتانا اصائنا کی جیب جاویا کیا کہتے عطانہ اور وسما کے بعد غیر مثمین تعلی عث کو چھوڑ دیتے کیا کہتے صرف کیا کہتے غصمہ. اور اس کی بجائے رائنا کی بجائے کیا کہتے انظر نہ ہے نہیں وسما بتا بہتر واسطے ان کے واک بہت سیدھا بلاک اللہ نہم اللہ انجام بے ادبی انجام بے ادبی لیکن لانت کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بس و کے پس نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے یا الكتاب ترغیب لال ایمان ما ترہیب ترغیب لال ایمان ما ترہیب ایمان کی ترغیب بھی ہے ساتھ ساتھ ڈراوا بھی ہے کہ اہل کتاب ایمان لاؤ ورنہ اندیشہ ہے کہ تمہاری شکلیں نہ تبدیل ہو جائیں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 نہ کرے یہی مطلب ہے چنانچہ بعض اہل کتاب نے جب یہ آیت سنی جیسے کاب احبار اور کعب اخبار حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے جب انہوں نے یہ آیت سنی نا تو جلدی جلدی اپنے منہ پہ ہاتھ لگانے لگے کہ کہیں میرا منہ تمز تو نہیں ہو گیا پھر جلدی جلدی کلمہ پڑھ لیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کار نہ دے آپ نے مشکاذ شریف کے اندر پڑھا ہے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 ساتھ اس کتاب کے جس کو ہم نے اتارا تصدیق کرنے والی ہے واسطے ان کتابوں کی تمہارے ساتھ من میں ساتھ پہلے اس کے کہ مٹا دے ہم منہ کو مٹا دے ہم منہ کو کیا منع کہ تمہارا منہ کا جو نقشہ ہے نا ناک آنک لب وغیرہ ایسے مٹا دیں جیسے پیچھا ہے تمہارا اس کی طرح کر دیں تو پھر اچھے لگو گے بات چکی ہو گئے سولہ بولے سمجھے مٹا دیں منہ کو فن اردہ اللہ کا معنی فن اردہ الا ہے ادبار ڈبلو ڈبلو اخبار سے پہلے کیا معلوم ہے بس لوٹا دیں ہم اس کو اوپر حیات پچھلی کے ظاہر معنی کیا ہے کہ لوٹا دیں ہم اس کو اوپر پیچھے کے یعنی منہ کا گلا حصہ پیچھے کر دیں پچھلے والا آگے کر دیں بظاہر معنی یہ ہے نا لیکن حقیقت میں یہ مانا نہیں حقیقت اور لوٹا لانا ہم یا لانت کریں ان کو جیسا کہ لانت کی نہیں اصحاب سخت پہ ان پہ لانت بھی اور بندر بھی بنے یا نہیں ہمارا کوئی محال نہیں وہ اللہ پولا اور اللہ کا یہ کام کیا ہوا ہے ان اللہ یق فروش ابھی پہلے ترغیب ایمان تھی یا نہیں اب ترغیب شرک ہے ترغیب ایمان کے بعد ترغیب سے ڈراوا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے اور بخش دیتے ہیں اس گناہ کو جو کم ہو شرک سے واسطے جس کے چاہتے ہیں کم گناہ بخشے جاتے شرک کے علاوہ اور جو شک شریک کرتا ہے صاحب اللہ کے پاستا ہے کہ اس نے باندھا گنہا پڑا بھائی ایک آدمی مجھے کہے کہ مالی سا ہے مدرسے ظاہر پیر کا تو بھی محتمے میں فلاں بھی محتمے میں تو میرے اوپر بہتان نہیں وہ ہر مدرسے کا محتمے ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں بہتان ہے نا یہ اسی طرح کو خدا کے لیے کہ تو بھی آئے تیرے اور شریک بھی آئے تو خدا بھی بہتان نہیں ہے اللہ تو کہتا ہے کہ میں ایک ہوں تم کہتے ہو پاستا کی باندھا گنا بڑا الحمترا اللہ دین یزکون پسم وہی ہے قباٮٔ یہود یہودی اپنے آپ کو پاک کہتے تھے کیا کہتے تھے ہم جو شیعہ کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھی تو شیعہ ہے اور وہ شیعہ تو پاک ہوتا ہے شیعہ کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے سبحان اللہ ایسے کہتے ہیں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 تو سب یہود کی کباہیں بیان ہو رہی ہیں کبا یہود یہود حضور کے ساتھ بڑا حسد کرتے تھے اور اتنی حسد کیا ان خبیسوں نے کہ ایک دفعہ قاب بن اشرف ہے نا وہ کہاں رہتا تھا مدینہ کے ساتھ اس کا قلعہ تھا میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی تباہ ہوا پڑا ہے قاب بن اشرف کا قلعہ تھا سردار تھا وہ بھی اور کچھ یہود مدینہ تھے کوئی خیبر کے تھے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 تو قاب نے کہا تو اپنا مزہ بیان کا ہمارا مزہ تو ظاہر ضرور ہے ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں ہاجو کو پانی پلاتے ہیں تعمیر کرتے ہیں سیلا رحیمی کرتے ہیں محمد تو بھاگ گیا قطار رحیمی کر گیا بیت اللہ سے بھاگ گیا ایسے, ایسے کیا ایسے کیا تو کہنے لگا تم ٹھیک ہو اس کو کہنے لگا بشرے کو کہہ رہا ہے اہل کتاب بن کے کہ تم ٹھیک ہو وہی ہے کبائے آئے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 شیطان ہوتے ہیں آوازیں کرتے ہیں چمکیلی ٹیلیں ہیں لوگ دھوکھے پڑ جاتے ہیں سندھ کے اندر تھا ایک درخت اس کی پوجا کرتے تھے اس درخت کی لوگ اس کو کوئی نہیں کاٹتا تھا کہ اس سے آوازیں آتی ہیں درختیں ایک ہمارا بولوی صاحب تھا جو بندی یہ حالیہ شریف ہم نے بات سنی تھی وہ کیا اس نے کلہاڑے کے ساتھ مارا کس کو درخت کو اندر سے آواز آئی ہوں ہوں हुँ, हुँ। لیکن یہ تو تھا موبائل ہوں کا پوتری گوئی میں بڑھا دے دو بر بالکل کاٹ گیا درخت کو کاٹا ہوں ختم دی گئی وہ کون ہوں کر رہا تھا شیتان کر رہا تھا تو یہ ہوں ہوں کریں گے آپ نے دلے رہنا یہ ایمان لاتے ہیں ساتھ بت کے اور شیتان کے اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مطالعے کافو کے ظاہر یہ کیا ہے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 کہتے ہیں کافروں کے متعلق کہ یہ کافر زیادہ ہدایت والے ہیں مومنین سے بیت بار راستے کے کہا تھا نے کافی نے کہ تم کیا ہو زیادہ ہدایت پہ ہو اولائک کلین انجان یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ان پہ اللہ اور جس پہ اللہ لعنت کرے پر ہر نہیں پائے گا تو اس کے لیے بھی مددگار اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حضور کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں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 حسد اسی کو کہتے ہیں کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی اعزاز دے دے چاہے وہ عزت ان سے چینے بھی نہیں ایسے سلطنت مل جائے اس کو حسد کہتے ہیں تو فنواہ یہ حسد ہے اور حسد کا علاج تو موت ہے یا بھی مریں گے حسد ختم ہو جائے گا دیکھو جی ام لہم نصیب بیان بخل پہلے یہود کے بخل کا بیان ہے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 پہلے کیا لاب تھا جی فتیل فتیل کا مانا کیا جو گٹھلی کے شگا میں ادھر کیا لفظ اصل گئے اس کو کہتے ہیں گٹھلی ہے نا کبھی لے آؤ میں آپ کو سمجھاؤں گٹھلی کے پیچھے دیکھو نا ایسے تل کی طرح سے سیاہ نکتا ہوگا وہ وہاں سے انگوری پیدا ہوتی ہے کیا آہ, وہ گٹھلی کا پیدا ہوتا ہے نا پودا اور وہ وہاں سے اگتا ہے وہ تل کے برابر ہوتا ہے تو کتنی چیزیں آ گئی؟ دو چیز لکی تیسری ہے کتمیر کتمیر اس کو کہتے ہیں کہ خود گٹھلی کو ناخن سے ایسے کرے دو تو پردہ ہوتا ہے اس پہ پر, باریک پردہ اس کے کیا کہتے ہیں علامہ <تصحات> <تصحات> <اللہ> اس میں ہی کہتا ہے ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجھے کہنے لگا کہ ان کا فرق بتا فتیل کا نقیر کا کتمیر کا کہتا ہے میں بھاگ گیا کیا مجھے نہ آیا فرق حالانکہ وہ کہتا ہے کہ یہ فرق میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا لیکن اچانک کیونکہ سوال ہے میں مقبوط الباس ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آیا میں بھاگ گیا تو یہ ذہن میرے کو یہ ام فرمایا ان سے حضور نے سلطنت نہیں چھینی تب دوسری صورت کیا ہے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 پست دیا ہم نے آل ابراہیم کو پہلے سے کتاب بھی حکمت بھی دی ان کو سلطنت بڑی تو حضور بھی آل ابراہیم سے ہیں من پاس ان میں سے وہ لوگ جو تھے ایمان لہ ساتھ اس کے اے ایمان لائے سے مراد حضور کے ساتھ ایمان نہ اس زمانے والے کیا آل ابراہیم کے زمانے والے بعض لوگ ایمان لائے بعض نہ لائے پس بعض ان میں سے وہ جی ایمان لہ ساتھ اس کے بعد انہوں نے رک گئے اسے اور کافی ہے جہنم سعرا جلانے والی سیر کا منع جلانے والی آتش سوزاں ان اللہ زین کا پر تخویف لکھو جی تخویف اخراعی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری ایتوں کے ساتھ قریب داخل کریں گے ہم اس کو نار کے اندر پھر آپ سوال کریں گے کہ وہ نار میں جائیں گے تو جل نہیں جائیں گے کیا تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے غور کرو ایک چمڑا جلتا جائے گا دوسرا تبدیل ہوتا جائے گا وہ جلتا جائے گا تبدیل ہوتا جائے گا یہ کل ہر گاہ کے جل جائیں گے چمڑے ان کے تو تبدیل کر دیں گے ان کے چمڑے سوا ان کے تا کہ چکھتے رہیں عذاب کو یہ مظاہرے کس کے لیے ہے استمرار کے لیے چکتے رہیں ہمیشہ صاحب کو بے شک اللہ حکمت والے تو بھائی کفار کی تخفیف کے بعد مومنین کی بشارت ہو دیا نہیں لکھ دوین بشارت عام الصالحات قریب داخل کریں گے ان کو جناتری منتخب روپیہ بدا ان کے لیے اس کے اندر بیویاں ہوں گی پاک اور داخل کریں گے ہم کو ایسے سائے کے اندر جو جان ہیں لکھ لو جی اللہ یا سورت کا دوسرا حصہ سورت کے پہلے حصے میں کس کا بیان تھا جی آ کام ریت کا تھا کتنے آ تھے چودہ آ نا اب دوسرا حصہ شروع ہے سورت کا دوسرا حصہ آکام سلطانیہ کا بیان سورت کا دوسرا حصہ آ سلطانیہ کا بیان ان اللہ یا قوم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 حاکموں <Sessly> کو کیا چاہیے ڈب جو اہل حقوق ہیں ان کے حقوق پہنچائیں غریبوں کی امداد کریں ان کی خدمت کریں حضرت فرماتے ہیں میری حکومت کے اندر کتا بھوکا مرا عراق کے ملک کے اندر تو قیامت کے دن مجھ سے کیا ہوگا سوال ہوگا فرائض حکام بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے تم کو یہ کہ پہنچاؤ تم حقوق امانات صرف امانتے نہیں ہیں کیا ہے مطلب حقوق ہر قسم کے, کے یہ کہ پہنچاؤ حکوم حقوق،, حقوق کو طرف آحل ہو سکے اس کا کوئی شان نزول بھی بیان کرتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ تھا اس کے ہاتھ کی بیت اللہ کی چابی اس کے پاس کیا تھی بیت اللہ کی چابی پھر ایک روایت میں تو یہ آتا ہے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 حضرت جیسے سکھایا میرے پاس ہے نا آجو کو پانی پلانا چاب بھی مجھ کو دے دے تو اللہ تعالی نے آیت نازر فرمائی نہیں چاب کس کے پاس ہیں جس کا حق ہے پہلے سے چاہ تو آپ نے حضرت عثمان کو دے دی عثمان بن طلحہ کو سمجھے پھر اس نے اپنے بھائی شاہبہ کو دے دی پھر شعبہ کی اولاد کے اندر آتی رہی اب تو حکومت کے پاس ہوتی ہے اللہ حکم کرتا ہے یہ کہ پہنچا دو حقوق طرف عالوم کے بائزہ حکم تم جب فیصلہ کرو درمیان لوگوں کے فیصلہ کرو انصاف کا بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتے ہیں تم کو ساتھ اس کے بے شک اللہ ہیں سننے والے دیکھنے والے یہ جی فرائض کس کے تھے حکام تھے اب فرائض ریت حکام کے فرائض یہ ہیں ریت کے فرائض یہ ہیں کہ اللہ کا کہا معنے اللہ کے رسول کا کہا مانے اور اول الامر کیا جو حاکم مومن ہو شرع قانون چلانے والا ہو اس کا بھی کہا مان اطاعت واجب ہے اسماع واطیو ولو عبدن حبشیا حفشیہ فرماتے ہیں نیک حاکم مومن حاکم اسلام حاکم چاہے عبد حبشی کو نو اس کی بات سنو اطاعت کرو فرائے دیکھو۔ دکھو ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اتاد رسول کی واؤل الامر من علی الامر کے نیچے کو حکام یہ بھی تفسیروں میں ہے حکام اور دوسرا معنی ہے سمجھے بات مانو یہ بھی قرآن و حدیث سے جو مسائل استعمال کریں نا ماننے چاہیے تمہیں فائن تنازع تم اگر جھگڑا ہو جائے رائیت اور حاکموں کا تو فیصلہ کس سے کہیں قرآن حدیث سے کیسے فیصلہ ہونا چاہیے قرآن حدیث سے ایک. لکھ لو فین تنازعات طریق دفع نظا جھگڑے کو دفع کرنے کا طریقہ طریق دفع نظا پس اگر جھگڑا کرو تم حکام کام رائیت کسی چیز کے اندر تو لوٹا اس کو طرف اللہ کے رسول کے اگر ایمان لاتے تم ساتھ اللہ کے دن قیامت آمد کے ظال کا خیر الفی دنیا ظال کا خیر ان کے نیچے کہا لکھو یہ بہتر ہے دنیا کے اندر بھی کیونکہ دنیا میں اسلامی نظام ہو تو راحت سکون ملتا ہے یا نہیں دیکھ لیا آنکھوں سے طالبان کی حکومت یہ بہتر ہے دنیا کے اندر واپس طاویلا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 www.shahidaylam.com